اس کتاب میں تین مقاصد ہیں اور تیسرے مقصد کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں اس وقت ہم پانچویں کتاب پڑھ رہے ہیں اور پانچویں کتاب ہے صلاۃ تطوع تتو نفل نماز اور وطر نماز اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل کا آخری باب آج ہم پڑھیں گے اور وہ باب ہے باب سلاط الاستخارہ یہ نماز استخارہ کے بارے میں ہے اور استخارہ سے مراد کیا ہے استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر مانگنا خیر طلب کرنا یعنی کہ اللہ رب العزت سے وہ دعا کرنا جس دعا کے نتیجے میں انسان کو کسی معاملے میں خیر کا پہلو مل جائے خیر کی جانب حاصل ہو جائے اور استخارہ ان امور میں نہیں ہوتا جو شریعت نے بتا دیا کہ خیر ہیں مثال کے طور پہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے معاملے میں استخارہ نہیں ہوگا حج کرنے نہ کرنے کے معاملہ میں استخارا نہیں ہوگا کیونکہ شریعت تو پہلے کہہ رہی ہے کہ حج خیر کا کام ہے نماز خیر کا کام ہے اور کے معاملے میں بھی استخارا نہیں ہوگا گناہ کے معاملے میں بھی استخارا نہیں ہوگا شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ گناہ کا کام ہے شر کا کام ہے اس سے دور رہو شراب کی دکان کھول کے نہ کھول اس معاملے میں استخارا نہیں ہوگا سودی بینک میں ملازمت کروں کہ نہ کروں اس معاملے میں سکھارا نہیں ہوگا اس لڑکی سے جو کفر و شرک پہ ہے قبر پرست ہے اس سے نکاح کروں یا نہ کروں اس میں سکھارا نہیں ہوگا پہلے سے پتا ہے کہ وہ شرک کے اوپر ہے وہ لڑکی جو نماز نہیں پڑتی اس کے معاملے میں سکھارا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور لڑکی کو اس لڑکے کے معاملے میں اسخارا اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کفر و شرک پہ ہے جو بے نماز ہے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یہ معاملات پہلے سے واضح ہو چکے ہیں البتہ خیر کے معاملے میں کسی اور اعتبار سے استخارہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ نماز کے معاملے میں یہ استخارہ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں پڑھوں یا اس مسجد میں پڑھوں دونوں امام توحید و سنت والے ہیں لیکن میں کس مسجد میں نماز پڑھا کروں ایسے ہی حج کرنا ہے حج کے معاملے میں استخارا نہیں ہوگا استخارہ اس بارے میں ہو سکتا ہے کن لوگوں کے ساتھ مل کر حج کروں کس کمپنی کس کی طرف سے حج کروں کس گروپ کے ساتھ حج کروں تو استخارہ جائز معاملے میں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ویسے تو جائز ہے اب میں یہ کروں یا نہ کروں جیز امور میں سے یہ امر کروں یا وہ امر کروں یہ معاملہ کروں کہ وہ معاملہ کروں یہ پلاٹ خریدوں کہ وہ پلاٹ خریدوں یہ لڑکی بھی توحید و سنت پہ ہے نماز پڑھنے والی ہے پردہ کرتی ہے وہ بھی توحید و سنت پہ ہے نماز پڑھتی ہے پردہ کرتی ہے ان میں سے کس سے نکاح کروں تو ایسے امور میں سخارہ ہوتا ہے تو اس سخارے کا مطلب کیا خیر مانگنا سین مانگنے کے بارے میں معنی میں ہے طلب کرنے کے معنی میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں نستعین ہم مدد مانگتے ہیں مدد چاہتے ہیں حدیث نمبر چار سو پچاسی فور ایٹ فائیو اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے ان کا نام ہے امام بخاری عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو المنصخار تف العموری کماسور تم القرآن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے الاستخارہ استخارہ کی خیر مانگنے کی آپ ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے فی الموری تمام امور میں یعنی کہ چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو آپ ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے کما جیسے آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے اسورتن القرآن قرآن کی کسی صورت کی جس اہتمام کے ساتھ جس توجہ کے ساتھ آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے اسی توجہ اور اہتمام کے ساتھ آپ ہمیں استخارہ دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے یقول آپ کہتے اداہم مہد کم بالعمری جب تم میں سے کوئی عزم کر لے پختہ ارادہ کر لے بالامری کسی معاملے کا یعنی کہ پہلے آپ لوگوں سے مشورہ کر لیں پہلے آپ لوگوں سے رائے لے لیں پھر آپ کی ایک رائے بن گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اب آپ کیا کریں ادا ہم عہد کمبل جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا ہزم کر لے پھل یارکار کا تئی من غیر الفریدہ پشچایے کہ وہ دو رختیں ادا کرے من غیر الفریدہ فرض نماز کے علاوہ یعنی کہ دو نفل رکتیں ادا کرے دو رکتوں پہ مشتمل نفل نماز ادا کرے فل یرکا رکاطری مل غیر الفریدہ فرض نماز کے علاوہ وہ دو رکتیں ادا کرے دو رکتوں سے پہلے کیا کرنا ہوگا وضو کرنا ہوگا تو اچھی طرح وضو کریں اچھے انداز سے دو رگتے ادا کریں سم علیقل پھر چاہیے کہ وہ کہے یعنی کہ جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا پختہ ارادہ کر لے بس چاہیے کہ فرد نماز کے علاوہ دو رختیں ادا کرے سم علیقل پھر اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے وہ یہ کہے کیا کہے اللہ خخیر بے علمک اے اللہ یقیناً میں کا خیر مانگتا ہوں یہاں پہ بھی سین موجود ہے میں تو سے خیر کا سوال کرتا ہوں میں تو سے خیر چاہتا ہوں بے کا تیرے علم کے واسطے سے یعنی کہ میں تج سے خیر مانگ رہا ہوں اور خیر مانگتے ہوئے تجھے واسطہ کس کا دے رہا ہوں تیری صفت علم کا یہ ہے وسیلہ اللہ کو وسیلہ دعا میں دیجیے ان چیزوں کا جن چیزوں کا نبی علیہ السلاط اسلام نے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا ہے ان چیزوں کو دعا میں واسطہ بنائیے جن کو نبی علیہ السلاط اسلام نے واسطہ بنایا ہے آپ علیہ اللاط والسلام سے کسی بھی سیدی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ کرم کو دعا سکھائی ہو کہ اللہ سے کہو کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ آپ کی شان کا واسطہ آپ کے مقام و مرتبہ کا واسطہ آپ کے چہرے کا واسطہ حالانکہ نبی علیہ صلاحت وسلام کی شان بلند و بالا تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ہیں سب سے اعلی ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا میں اللہ کی کسی مخلوق کا واسطہ فرشتوں کا واسطہ کسی نبی کا واسطہ کعبہ شریف کا واسطہ نہیں دیا جائے گا اور اسی مفہوم میں تعلیمات ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وسیلہ کے معاملے میں واسطہ اختیار کرنے کے معاملے میں ان کی تعلیمات کا بھی خلاصہ اور مفہوم یہی ہے تو اللہ کو واسطہ پھر کس چیز کا دیا جائے گا اللہ کو اللہ کی ذات کا واسطہ دیا جائے گا اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے گا اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے گا جیسے یہاں یہاں نبی علی صبح نے ہمیں سکھایا ہم کیا کہیں گے اسخیر کا علمی کا یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تجھے تیری صفت علم کا واسطہ دے کر تیری صفت علم کے ذریعے اس کے وسیلے سے اور جیسے خود آپ کہا کرتے تھے یا حیو یا قیوم و برحمتی کا تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں تیری رحمت کے وسیلے تیری رحمت کو وسیلہ بنا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہوں یہ وسیلے کی وہ قسم ہے جس کا خود اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا ہے وری لاسما الحسن فطر و بحا سر آراف اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ سے دعائیں کرو اللہ کے ناموں کے وسیلے اور واسطہ سے یا اللہ تو رحمان ہے تیرا نام ہے رحمان یا اللہ مجھ پہ رحم فرما یا اللہ تو رزاق ہے بہت رزق دینے والا مجھے رزق دے یا اللہ تو طواب ہے بہت توبہ قبول کرنے والا تجھے تیرے نام تواب کا واسطہ ہے میری توبہ قبول کر لے یا اللہ تیرا نام ہے وہاب بہت دینے والا داتا یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا واسطہ دیا جا سکتا ہے اپنے نیک عمل کا جیسا کہ آپ سب نے حدیث سنی ہوگی تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور ان کے لیے کھولنا ممکن نہیں تھا تب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کو اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کا یہ واقعہ نبی علیہ ساتھ اس نے بیان کیا صحیح بخاری میں موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو واسطہ دے سکتے ہیں اپنے نیک عمل کا اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے چوتھا سپارہ سورہ علیہ عمران رب بنا انخن اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ایمان لانا نیک عمل ہے یا نہیں نیک عمل ہے تو یا اللہ ہم ایمان لے آئے اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے اس لیے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے رہے کون سا نیک عمل ایمان لانا اور نبی علی سات اسلام پہ ایمان لانا آپ سے محبت کرنا کیا ہے نیک عمل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں تیرے نبی پہ ایمان لایا اللہ میں تیرے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے شفا دے دے تو یہ نبی علیہ السلام کی ذات کا واسطہ نہیں ہے آپ کی شان آپ کی وجاہت آپ کے مقام و مرتبہ کا واسطہ نہیں ہے بلکہ آپ پہ ایمان لانا یہ نیک عمل ہے آپ سے محبت کرنا نیک عمل ہے اس کا وسیلہ اور واسطہ ہے اور تیسرے نمبر پہ وسیلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مومن جو نیک ہو متقی ہو پرہیزگار ہو کفر و شرک سے بچنے والا ہو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو تہجد وغیرہ کا اہتمام کرتا ہو آپ اس کو نیک سمتے ہیں اندرونی طور پہ وہ نیک ہے یا نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ولی ہے کون نہیں ولی اللہ ہی بہتر جانتا ہے سوائے ان کے جن کی ولیت اور جن کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا نبی علی ساتو اسلام نے کر دیا ان کے بعد جتنے بھی بزرگ آئے ہیں ان کے بارے میں ہم اس نے ذن رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں امید رکھتے ہیں کہ وہ نیک لوگ ہیں لیکن سو فیصد گارنٹی ہم کسی کی نہیں دے سکتے تو آج جو ایسا آدمی ہے جس کو آپ نیک سمتے ہیں متقی پرہیزگار سمتے ہیں اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں تو یہ واسطہ اس کی ذات کا نہیں ہے اس کی دعا کا ہے جیسے نبی علیہ صلاحت والسلام کے پاس صحابہ کے نام آیا کرتے تھے آپ سے دعائیں کرایا کرتے تھے جب تک آپ حیات تھے زندہ تھے لیکن فوت ہونے کے بعد آپ کی دعا کو وسیلہ بنانا درست نہیں ہے کیونکہ یہ کام صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین نے نہیں کیا بلکہ یہاں پہ ایک دلیل نوٹ کیجئے گا ذہنوں میں اسے جگہ دیجئے گا بخاری وغیرہ کی روایت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیار و محبت سے جناب عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ اگر تو فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا استخبار کروں گا تمہارے لیے دعا کروں گا استخبار کروں گا کب جب میں کیا ہوا زندہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جناب عائشہ کے لیے دعائیں کریں دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور اگر فوت ہونے کے بعد بھی آپ کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا درست ہوتا تو آپ جناب عائشہ سے یہ نہ کہتے کہ تو فوت ہوئی اور میں زندہ ہوا تو تمہارے لیے دعائیں کروں گا بلکہ آپ کہتے ہیں عائشہ تو فوت ہو گئی تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا تمہارے لیے اسفار کروں گا تو زندہ جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس سے دعا کرانا یہ بھی ایک وسیلہ ہے یہ بھی درست ہے لیکن جو فوت ہو چکا ہو اس کی قبر پہ جا کے یا دور سے قبر سے بھی دور سے اسے کہنا میرے لیے دعا کریں مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں یہ چیزیں جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اس کو پکارنا ہے اس سے دعا کرنا ہے اور دعا اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت میں اوروں کو چڑی کرنا جائز نہیں ہے اللہم معنی سخیر کا بے علمک اللہ میں تو سے خیر مانگتا ہوں بے تیرے علم کے واسطہ سے تیرے علم کے ذریعے وہ استخد کا بے کا اور میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں تجھ سے طاقت مانگتا ہوں بے قدرتی کا تجھے تیری سفت قدرت کا وسیلہ دیتے ہوئے یا اللہ تو قادر ہے تیرا نام ہے قادر تیرا نام ہے قدیر تو تیری صفت کیا ہوئی قدرت تو میں تجھے تیری سفت قدرت کا وسیلہ دے کر تجھ سے اپنے لیے طاقت مانگتا ہوں یعنی کہ جو کام کرنے لگا ہوں اس میں اگر خیر ہے تو مجھے کرنے کی طاقت مل جائے یہ طاقت میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اس قوت کا تو اسے سوال کر رہا ہوں اور تجھے واسطہ کس کا دے رہا ہوں تیری صفت قدرت کا وہیم <الْعضیم> اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا یعنی کہ یہ جو تو مجھے قوت دے گا یہ جو تم مجھے خیر دے گا یہ میرا کوئی تیرے اوپر احسان نہیں ہے جس کا تو بدلہ دے گا بلکہ تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے وہ اسلکمن فضل کر عظیم اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں فعن کا تقدر ولا اقدر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدرت لینے کے لیے اور خیر چاہنے کے لیے اللہ سے رابطے کیوں جواب آ گیا کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اچھا تُو قدرت رکھتا ہے کس چیز پہ اور میں قدرت نہیں رکھتا کس چیز پہ ان چیز اس, اس بات کا تذکرہ الفاظ میں موجود نہیں ہے کیوں عموم کا فائدہ دینے کے لیے شمول کا فائدہ دینے کے لیے دیکھیے اب فن کا تقدر تو قدرت رکھتا ہے کس چیز کی ہر چیز کی ولا اخدر اور میں قدرت نہیں رکھتا کس چیز کی کسی بھی چیز کی وطالم ولا عالم اور تو علم رکھتا ہے تو اس سے خیر کیوں مانگ رہا ہوں کیونکہ تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے وطالم اور تو علم رکھتا ہے کس چیز کا ہر چیز کا تو اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے ولا عالم اور میں علم نہیں رکھتا کس چیز کا کسی بھی چیز کا سوائے اس علم کے جو توں نے دے دیا وہ انط الغیوب اور تو ہر غیبی چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے الغیوب غیب کی جمع ہے اس لیے کیا ترجمہ کیا ہر غیبی چیز ہر غیبی معاملے کا علام یہ مبالغے کا لفظ ہے عالم کا منع ہوتا ہے علم رکھنے والا علام بخوبی علم رکھنے والا کمال درجے کا علم رکھنے والا تو ہر غیبی چیز کا ہر پشیدہ معاملے کا بخوبی علم رکھنے والا ہے دیکھیں اگر ہم ان دعاؤں کا ترجمہ سیکھ لیں تو دعا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے دعا کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے یہ جو آتا ہے نا کہ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو اتنا سباب ملے گا کیوں آتا ہے کیونکہ اس دعا میں توحید ہوتی ہے اس دعا میں پوری شریعت ہوتی ہے اس دعا میں بہترین عقیدہ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ کتنی عظیم دعا ہے اللہ اللہ ان کن تتا علم خیر الفی دینی و معاشی واقبت امری ان یہ جانتا ہے اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ الحاد المرا کے بے شک یہ معاملہ کون سا معاملہ جس کے لیے سکھارا ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ خیر اللی میرے لیے بہتر ہے فی دینی میرے دین کے لحاظ سے وہ معاشی اور میری زندگی کے اعتبار سے و آخبتی عمری اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے غور کیجئے کتنی عظیم دعا ہے اتنی عظیم دعا ہم نہیں بنا سکتے یہ نبی علیہ سات اسلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے دیکھیں ایک معاملے میں ایک لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے آپ کے دنیا کے اعتبار سے آپ کے لیے کیا ہو بہتر ہو لیکن آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی ہو ایک پلاٹ ہو سکتا ہے آپ کی دنیا کے لحاظ سے بہتر ہو وہاں پہ امن و امان ہو سکون ہو سڑکیں ہو اور گیس موجود ہو ہر چیز موجود ہو لیکن ماحول ایسا ہو کہ آپ اور آپ کی اولاد کو وہ ماحول جہنم میں پہنچا دے تو کیا فائدہ ہوا اس لیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میری دن... میرے دین کے اعتبار سے وہ معاشی اور میری زندگی کے اعتبار سے یعنی کہ دین دنیا دونوں و آخیبتی امری اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے ایک لڑکی آپ کو ہیرا لگ رہی ہے آپ کو پری لگ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھی لکھی ہے قد و قامت کی مالک ہے حسن و جمال اس کے پاس موجود ہے آپ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اس لڑکی میں موجود نہ ہو لیکن انجام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو ہو سکتا ہے اس سے شادی کریں تو اولاد پیدا نہ ہو, ہو سکتا ہے اس سے شادی کریں اخلاق کے لحاظ سے وہ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے عذاب بنا دے ہو سکتا آپ اس سے نکاح کریں تو اختلافات اتنے بڑھ دیں کہ وہ آپ کو قتل کر دے یا آپ اس کو قتل کر کے جیل میں پہنچ جائیں پورا گاری اجڑ جائے یہ آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے انجام کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے تو اس لیے آپ کیا کہیں گے اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے اور میری زندگی کے اعتبار سے اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے آگے بریکٹ کو چھوڑ دیں دو منٹ کے لیے فخ در تو اس کو میرے مقدر میں کر دے اس کو میرے نصیب میں کر دے وہ یسن اور اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے سم ابار کے لی فی پھر تو برکتیں ڈال دے لی میرے لیے فی ہی اس میں اس لڑکی کو میرے لیے بابرکت بنا دے اس پلاٹ کو اس زمین کو میرے لیے بابرکت بنا دے اس جاب کو میرے لیے بابرکت بنا دے اس کاروبار کو میرے لیے بابرکت بنا دے دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے آسان بھی کر دے برکتیں بھی ڈال دے آسان ہو لیکن برکتیں نہ ہوں کیا فائدہ اچھا آپ بریکٹ کی طرف آ دیں راوی کو شک ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہا تھا کہ فی دینی و معاشی و آقبت امری یا آپ نے کہا تھا آجری امری و آجری یعنی کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے لحاظ سے میری دنیا کے اعتبار سے اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے اوقالا یا آپ نے کہا تھا آجلی, امری آجلی ہی میرے معاملے کے آغاز کے اعتبار سے ہی اور اس کے انجام کے اعتبار سے یعنی کہ میرا یہ معاملہ اگر میرے لیے بہتر ہے شروع کے لحاظ سے بھی اور آخر کے اعتبار سے بھی تو پھر اس کو میرے نصیب میں کر دے تو برن آپ یہ الفاظ کہہ لیں کہ ان تتعلم ان الامر وعقبت امری لی لی اس کے بعد کیا ہے معاشی واقبت چھوڑ دیں تو آگے کیا ہے ب وہ انکن تطا اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہ معاملہ شرال میرے لیے برا ہے فی دینی میرے دین کے اعتبار سے وہ معاشی اور میری زندگی کے اعتبار سے وہ عاقبت عمری اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے فصرف ہو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اس کو مجھ سے دور کر دے و اور مجھے پھیر دے مجھے دور کر دے ان سے اس لڑکی کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اس پلاٹ کو اس زمین کے ٹکڑے کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اس کاروبار کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے یہ شاپ جو میں خریدنے لگا ہوں مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے وقت اور میرے لیے خیر مقدر کر دے وہ جہاں پہ بھی ہے یعنی کہ مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر ہے اگر یہاں پہ نہیں ہے تو جہاں پہ ہے تو لے جا مجھے کیا بتائیے اللہ وقت اور میرے لیے خیر مقدر کر دے ہی وہ جہاں پہ بھی ہے سما پھر اردنی مجھے رادی کر دے بہی اس خیر پہ جہاں پہ خیر ہے وہاں پہ مجھے لے جا اور مجھے اس پہ کیا کر دے رادی کر دے مطمن کر دے یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں کہ جہاں خیر ہے وہاں پہ اللہ لے جائے اور وہاں پہ اطمینان بھی مل جائے انسان ڈھاواں ڈول نہ رہے تزبزب کا شکار نہ رہے تردد اور ہچکچاہٹ کا شکار نہ رہے تم مردنی بھی پھر مجھے اس پہ رادی کر دے پھر مجھے اس پہ مطمئن کر دے اچھا اب درمیان میں یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے دریاٹ میں کیا او کالا یا پھر آپ نے کہا تھا فی آجلی امری و آجلی تو اگر یہ معاملہ میرے لیے برا ہے میرے معاملے کے آغاز کے لحاظ سے اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے تو پھر مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے تو آپ ریکٹ کے الفاظ چھوڑ دیں اور ایسے کہیں وہ انکن تطالم و حاد فی دینی و مآشی و عاقبت عمری فصرف و انی و صرف وقت کالا کالا وہ کہتے ہیں کہ وہ یوسم کہ وہ نام لے کون استحالا کرنے والا حاجت اپنی حاجت کا یعنی کہ بہتر ہوگا کہ آپ یوں کہ اللہ کن تعلم انا کے بعد اس معاملے کا نام لیں یعنی کہ آپ مثال کے طور پر کہیں تعلم اللہ محمۃ فلانا میرا فلان لڑکی سے شادی کرنا خیر اللی حاد الامر کی جگہ پہ نام لیں اپنی حادت کا نام لیں اپنی ضرورت کا نام لیں اب آپ کہیں گے ہمیں تو عربی نہیں آتی تو مجھے افسوس ہوگا پھر آپ پہ کہ دیکھیں آپ انگلش کے ماہر ہیں انگلش تو آپ انگریزوں سے بھی اچھی بولتے ہیں انگلش میں آپ انگریزوں کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں تو عربی آپ کو اتنی بھی نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے اتنی عربی سیکھ لیجئے اور اگر پھر بھی نہیں آتی اور آپ میں کوئی جوش و جذبہ نہیں ہے کہ آپ عربی سیکھیں یا اتنے الفاظ سیکھیں تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی کہنے اللہ عمین کن تعلم اللہ اگر یہ معاملہ تیرے علم یہ ہے کہ میرے لیے بہتر ہے اللہ تو جانتے ہیں کون سا معاملہ لیکن اللہ سے لینے کے لیے اتنی ہمت تو کریں نا کہ آپ اتنی اتنی عربی سیکھ لیں کہ اس معاملے کا نام لے سکیں اس کا تذکرہ کر سکیں وہ یوسم میں حاجت اور وہ نام لے حاجت اپنی حاجت کا تو یہ ہے نماز استخارہ یہ بنیادی طور پہ دعا ہے اچھا جی اب آپ نے وضو کیا نماز پڑھی دعا استخارہ پڑھ لی اب آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے سو جائیں رات کو کیا ہوگا خواب آئے گا تو میرے بھائیو یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ سکھارا اندھیرے میں کریں یہ بھی نہیں ہے کہ سکھارا کر کے آپ کو جاگنے کی جا جلدی سے سو جائیں کسی سے بات نہ کریں یہ سب پبلک کی باتیں ہیں عوامی باتیں ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت اتنی ہے کہ وضو کریں اچھی طرح زو رکھتے پڑیں اچھی طرح اور یہ دعا پڑھیں اچھی طرح اس کے بعد پھر کیا ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی بہتر ہے کہ نہیں بہتر یہ دعا بتا رہی ہے آپ نے آخر میں کیا کہا تھا کہ پھر مجھے اس کے اوپر کیا کر دے مطمئن کر دے راضی کر دے اگر دل مان رہا ہے دل ادھر مائل ہو رہا ہے معاملہ آسان ہو رہا ہے رکاوٹیں کھڑی نہیں ہو رہی تو سمجھیں کہ یہیں پہ خیر ہے اور اگر اس سہارا کرنے کے بعد دل ادھر سے پھر رہا ہے وہاں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سامنے آ رہی ہیں دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے یہاں پہ ایک اور سوال کا جواب دے دوں جو لوگ کرتے ہیں جی میں نے ایک جگہ پہ نکاح کیا بڑے سہارے کیے لڑکی بھی بظاہر ٹھیک تھی لیکن پھر بھی طلاق دینا پڑ گئی اس نے کھلا لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ ناکام ہو گیا نہیں اگر آپ نے استخارہ صحیح کیا تھا نماز صحیح پڑھی تھی دعا توجہ سے پڑھی تھی اور واقعی دل ادھر مطمئن ہو رہا تھا پھر آپ نے نکاح کیا تھا اور آپ کو ادھر کچھ شر نظر نہیں آ رہا تھا لڑکی توحید و سنت والی تھی نماز پڑھنے والی تھی پردہ کرنے والی تھی پھر بھی نتائج اچھے نہیں نکلے تو یقین جانے یہی نتیجہ آپ کے لیے خیر ہے یہ جو طلاق ہوئی ہے جو, جو خلا اس نے لیا ہے سمجھے اسی میں آپ کے لیے خیر تھی لیکن آپ نہیں جانتے کہ خیر کیسے تھی میں ایک چند مسالے دے دیتا ہوں مثال کے طور پہ آپ بڑے متکبر تھے آپ اپنے آپ کو بڑی شہ سمتے تھے آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تھا یہ آزمائش آئی ہے جھٹکا لگا ہے اب آپ صبر کریں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ کی میت مل جائے گی نمازیں آپ کی تبدیل ہو جائیں گی پہلے آپ نماز پڑھتے تھے غفلت کے ساتھ لا اوبالی پن کے ساتھ اب آپ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں نماز میں روتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے گرگڑاتے ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں آپ کے لیے خیر تھی کہ آپ کو یہ دھچکا لگے آپ کو یہ چوٹ لگے اس چوٹ نے اس دھچکے نے آپ کو رب کے قریب کر دیا دین کے قریب کر دیا آپ کو اور کیا چاہیے اور اب آپ وہاں پہ نکاح کریں گے جہاں پہ آپ کا معیار نیچے آ جائے گا پہلے آپ کا معیار کیا تھا مجھے ایسی لڑکی ملنی چاہیے جو ڈاکٹر ہو جو دان ہو جو یہ ہو وہ وہ ہو آپ کا معیار آسمانوں کو چھو رہا تھا اب جب دھچکا لگا ہے اب آپ کیا کہیں گے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو کردار کے لحاظ سے اچھی ہو جو قرآن پڑھنا جانتی ہو جو دین کو جانتی ہو جو میری خدمت کر سکے میار آپ کا تبدیل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں آپ کے لیے خیر تھی تو یہ ہے نماز استخارہ تو اس میں خواب آنا ضروری نہیں ہے ممکن ہے کسی کو خواب آ بھی جائے لیکن شریعت نے گارنٹی نہیں دی کہ آپ کو خواب آئے گا اور پھر چونکہ یہ دعا ہے تو دعا کتنی بار کرنی چاہیے کچھ علماء کے نام کہتے ہیں کہ ایک بار ہی دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ حدیث میں نہیں آیا کہ دو دفعہ پڑھیں بھائی یہ تو پتہ چل رہا ہے نا آپ کو یہ دعا ہے اللہ سے آپ سوال کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے ایک چیز کتنی بار مانگنی چاہیے بار بار مانگنی چاہیے تو اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق آپ دعائیں استخارہ بار بار کریں اس عمل کو بار بار دہرائیں جتنی زیادہ بار کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے اس کے ساتھ ہی ہماری پہلی فصل اپنے اختتام کو پہنچی اب ہم دوسری فصل کی طرف بڑھتے ہیں الفصل الثانی ثانی یہ دوسری فصل جو ہے یہ تحجد کے بارے میں ہے اور کس کے بارے میں ہے وطر کے بارے میں ہے اچھا اب پہلی فصل کی طرف آپ دوبارہ آئے پہلی فصل کیا تھی ذرا دیکھیے پیج نمبر 209 زیرو بلکہ پہلی فصل کے اوپر جو لائن ہے جو سطر ہے وہ دیکھیں الکتاب الخام اس پانچویں کتاب کیا ہے سلادی الطر نفل نماز اور وطر تو کیا وطر نفل نماز میں سے نہیں ہے نفل نماز میں سے ہے وطر لیکن اس کا الگ تذکرہ کیوں کیا کیونکہ وطر نوافل میں سے ایک عظیم نوافل ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایسے ہی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تہجد الوطر تو کیا وطر جو ہے یہ تحجد کا حصہ نہیں ہے تحجد کا حصہ ہے لیکن تحجد کی نماز میں وطر کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور تحجد کے بارے میں یہ بھی بتا دوں تحجد کی نماز آپ کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں عشاء کے عشا کی نماز سنتوں کے بعد سے لے کر فدر کی اذان تک آپ جو بھی نفل پڑھیں گے وہ تحجد کی نماز ہے چاہے آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں چاہے سوئیں اور اٹھ کر پڑھ لیں جب بھی آپ پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز ہے اور تحجد کی نماز کو قیام العل بھی کہتے ہیں رات کا قیام تحجد کی نماز کو رات کے نوافل بھی کہتے ہیں اور اسی نماز کو رمضان میں کیا کہتے ہیں تراویح کی نماز اسی نماز کو تراویح الگ تحجد الگ دو, دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں تہجت کو قیام اللیل کو رات کے نوافل کو رمضان میں لوگ کیا نام دے دیتے ہیں تراوی اور یہ نام نبی علیہ سلاط اسلام کی طرف سے نہیں ہے یہ نام صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین کی طرف سے نہیں ہے بعد میں رکھا گیا کیونکہ وہ لوگ رمضان میں یہ نماز طوالت کے ساتھ پڑھتے تھے بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے تو دو رکھتے پڑھنے کے بعد چار رکھتے پڑھنے کے بعد تھک جاتے تھوڑا سا آرام کرتے راحت لیتے تو تراوی راحت سے ہے یعنی کہ وہ نماز جس میں وقفہ کیا جاتا ہے راحت لی جاتی ہے تو برتحجد کی نماز ہی تراوی کی نماز ہے اور جناب عیشہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی علیہ علیم کی رات کی نماز کیسے تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ رمضان میں اور غیرے رمضان میں گیارہ رقتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے کیوں کہا تھا رمضان و غیرے رمضان میں کیونکہ تجدید کی نماز رمضان میں بھی پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں اور اس نماز میں عام طور پہ آپ کا معمول کیا تھا گیارہ رکھتے ہیں عام طور پہ آپ کتنی رقطیں پڑھتے تھے گیارہ کبھی آپ نے نو بھی پڑھی ہیں سات بھی پڑھی ہیں لیکن عام طور پہ آپ گیارہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھی بہت کم آپ نے تیرہ بھی پڑھی ہیں لیکن عام طور پہ آپ کا معمول کیا تھا گیارہ تو گیارہ سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں اور کبھی آپ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ تعداد جس کو آپ اپنا معمول بنائیں گے جس کو آپ سنت قرار دیں گے وہ کتنی ہے وہ گیارہ ہے پہلا باب باب فضل الدعائی وسلاتی آخد الہل رات کے آخر میں دعا کرنے کی اور نماز پڑھنے کی فضیلت اگر آپ دعائیں کریں رات کے آخر میں نفل نماز پڑھیں رات کے آخر میں تو اس کی فضیلت اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 486 سو چھیاسی اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس عدیز کو اپنی اپنی کتب میں درج کرنے پہ جناب رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک کُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا هِينَ يَبْقَى کا اللَّيْلِ الْآخِرِ يَنزِلُ نازل ہوتا ہے اترتا ہے کون رب ہمارا رب تبارک وط آلہ ان دو لفظوں کو آپ بریکٹ میں کر دیں اور عربی بریکٹ آپ جانتے ہیں کہ تبارکا سے پہلے بھی چھوٹی سی لکیر اور وط آلہ کے بعد بھی چھوٹی سی لکیر یہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اصل کیا ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں دعا ہے تو یہ جملہ موترزہ تو ایسے یہاں پہ اصل میں کیا ہے کہ یمزل ربنا ہمارا رب نازل ہوتا ہے کل ہر رات دنیا آسمان دنیا کی طرف دنیاوی آسمان کی طرف اب ربنا کے بارے میں درمیان میں کیا آیا ہے تبارک وطا کہ ہمارا رب جو وہ بابرکت ہے و اور بلند و بالا ہے یہ دعا نہیں ہے اللہ کے لیے دعا نہیں کی جاتی اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تبارک اللہ کیا ہے بابرکت ہے ساری برکت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ با برکت ہے و اور بلند و بالا ہے اللہ بلند ہے اوپر ہے ہر چیز سے اوپر آسمانوں سے اوپر عرش سے اوپر ہر مخلوق سے اوپر تو اللہ تعالی یونز رب ہمارا رب نادل ہوتا ہے کل لیلتن ہر رات دنیا آسمان دنیا کی طرف کب ہر رات میں کب ہی جس وقت یبقا رہ جاتا ہے سلو سلائی آخر رات کا آخری تہائی رات کا آخری تہائی رات کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہر حصہ کیا, کیا کہلائے گا ایک تہائی مثال کے طور پہ رات ہے بارہ گھنٹے کی مثال کے طور پہ سر غروب ہو رہا ہے چھ بجے شام کے چھ بجے اور فجر طلوع ہو رہی ہے صبح کے چھ بجے رات کتنے گھنٹے کی ہوئی بارہ گھنٹے کی آپ پہلی تہائی کب ختم ہوگی دس بجے رات کا پہلا حصہ جو ہے پہلی पहला पहली تہائی کب ختم ہو جائے گی دس और اور دوسری تہائی کب ختم ہوگی دو بجے چار چار گھنٹے کی تہائی ہوئی جی نا دو بجے اب دو بجے کے بعد دو بجے کے فوراً بعد رات کا آخری تہائی شروع ہو جائے گا تو رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں اچھا جی اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ کچھ مسائل حل کر لیں نمبر ایک اللہ تعالی نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جیسے اللہ کی صفت کیا اللہ کلام کرتا ہے اللہ کی صفت یا کلّ ہر آواز کو سنتا ہے اللہ کی صفت یا کلّہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی صفت یا کلّہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں یہ سب اللہ کی صفات ہیں علم رکھنا دیکھنا سننا کلام کرنا یہ اللہ کی کیا ہے صفات ہیں ایسے ہی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہونا اللہ کی صفات میں سے صفت ہے ہم مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول نے یہ بات بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ناموں اور صفات کے ٹوٹلی منکر ہیں یا کچھ کے منکر ہیں ان کے لیے یہ حدیث مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم نے مان لی اللہ نازل ہوتے ہیں تو اللہ کی توہین ہو جائے گی اللہ کی غصہ ہو جائے گی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں پہ تعویلیں کرتے ہیں کبھی کہیں گے اللہ اللہ نازل ہوتا ہے اس سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے اس سے مراد اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے کبھی کہیں گے اللہ نازل ہوتا ہے ان کے اللہ کا آرڈر نازل ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی کچھ تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے واضح کیوں نہیں کیا جب اللہ نازل ہوتا ہے یہ الفاظ نعوذ اللہ توہین پہ مبنی ہیں تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کیوں نہیں وضاحت کر دی کہ اللہ کے نازل ہونے سے مراد اللہ کی رحمت کا نازل ہونا ہے اللہ بذات خود نازل نہیں ہوتے اللہ کے نازل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ بذات خود نازل ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا فرشہ نازل ہوتا ہے اللہ نازل ہوتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا آرڈر نازل ہوتا ہے بلکہ اللہ بذات خود نازل ہوتے ہیں آپ نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی آج گمراہ فرقے اللہ کی صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں ان کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں ہاں کو نہ بنا دیتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ اللہ کا رسول کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے وہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ مانا یہ بند ہے کہ اللہ خود نازل نہیں ہوتے بلکہ علامت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے جو چیز بتائی اس کی انہوں نے نفی کی کہ نہیں کی اس کا صاف صاف انکار کر دیا یہ تو صاف صاف اللہ کے رسول کو کہہ رہے نہیں جی اللہ نازل نہیں ہوتے آپ کہہ رہے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں نازل ہوتے کتنی بڑی جرت ہے کتنی بڑی جسارت ہے اور یہ سب کچھ تقدس کے نام پہ احترام کے نام پہ ادب کے نام پہ حالانکہ یہ توہین ہے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ و کی تو ہمارا ایمان ہے اس پہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا ان کو مسئلہ کیا ہے ان کو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نازل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نیچے آ اور چھ آسمان اللہ کے اوپر ہو گئے ارش اللہ کے اوپر ہو گیا اور اللہ نیچے ہو گیا یہ اللہ کے شیان شان نہیں ہے اللہ کے بندو تم نے اللہ کے نازل ہونے کو انسان کے نازل ہونے کی طرح سمجھ لیا یعنی کہ انسان اگر کسی ایسی بلڈنگ میں رہتا ہو جہاں پہ سات منزلیں ہوں سات فلور ہوں تو وہ اگر نچلے فلور پہ آئے گا تو چھ فلور اس کے اوپر ہو جائیں گے اور چھ فلور میں رہنے والے لوگ بھی اس کے اوپر ہو جائیں گے یہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح سمجھا نؤد بلّہ مندا تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہماری طرح اللہ تعالی آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کے نازل ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے اللہ ویسے نازل ہوتے ہیں جیسے اللہ کے شیان نشان ہے اس خالق اور مالک کے شیان نشان ہے اللہ کا نازل ہونا میرے طرح اور آپ کے نازل ہونے کی طرح نہیں ہے آپ اللہ کو کیوں تشویش دیتے ہیں مخلوق سے اور پھر پھر آپ پہلے تشویش دے کے عیب بیان کرتے ہیں پھر اللہ کو عیب سے پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے نازل ہونے کو انسان کے نازل ہونے کی طرح کی طرح مان لیں یا سمجھ لیں آپ ہماری طرح کی قیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نازل ہوتا ہے ہر رات آسمان کی دنیا کی طرف جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے اچھا جی اب ایک اور گروپ آ جائے گا اس گروپ کو کیا مسئلہ ہے اس گروپ کو یہ مسئلہ ہے کہ جناب آج ان کے جب رات سعودیہ میں ہوتی ہے تب فلاں ملک میں نہیں ہوتی اور ادھر رات ختم ہو رہی ہوتی ہے ادھر دن شروع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پھر کیسے ہوتا ہے یہ کیسے کا سوال اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نازل ہونے کو مخلوق کے نازل ہونے سے ملاتے ہیں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ خالق کی باتیں ہو رہی ہیں اور خالق ان اللہ کل قدیر ہر چیز پہ قادر ہے تو جہاں پہ بھی رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے وہاں کے لحاظ سے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں مزید اپنی عقل میں آنے والے جو اشکالات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں جب بھی ایسے اشکال ذہن میں آئیں تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب پھونک دیں یہ شیطان کی طرف سے خیالات ہیں کیسے یہ ممکن نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ خیالات آپ کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں صحابہ کرام کی طرح سادہ بن جائیں وہ سب سے بڑے عقلمند تھے لیکن ایسی باتیں سن کر سادہ بن گئے کوئی اعتراض نہیں کیا بڑی سادگی کے ساتھ ایمان لے آئے ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر تھا کیونکہ انہوں نے یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لی تھی کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوا کوئی اعتراض نہیں تھا یہاں پہ ان لوگوں کے عقیدے کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ اوپر سے آسمانی دنیا میں نازل کیوں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز سے اوپر ہر مخلوق سے اوپر البتہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں کیسے جیسے اللہ کے شیان شان ہے ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے یقولو اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں یقولو کہتے ہیں آسمان دنیا پہ نازل ہو کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دعاؤں دعاؤں کی خاطر کہاں جاتے ہیں قبروں پہ درباروں پہ یہ کہاں جا رہا ہے جی فلاں شہر کے بڑے مزار اور دربار پہ فلاں بابا جی کی قبر پہ آدھی دینے کے لیے جا رہے کیوں جی بیٹا لینے کے لیے وہاں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کریں گے یہ کہاں جا رہا ہے جی یہ جا رہا ہے مدینہ نبی علیہ سات اسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے گا آپ کی یا کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس لیے دعا کرنا کہ یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے یہ غلط عقیدہ ہے یہ غلط نظریہ ہے اور اگر آپ اس لیے قبر پہ جا لیں کہ قبر والے سے دعا کروں گا اور کہوں گا اللہ سے لے کر دو تو قبر والے سے دعا کرنا شرک ہے تو آپ کہیں نہ جائیے کسی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے قبروں پہ جائیں قبروں کی زیارت کے لیے قبروں پہ جائیں قبر والوں کو دعا کا تحفہ دینے کے لیے ان سے دعا کرنی نہیں ہے ان کے لیے کرنی ہے آپ نے لیے دعا کرنی ہے اپنے گھر میں اٹھیں تنہائی میں خلوت میں جب ریاکاری نہیں ہوتی آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا رات کے آخری پہر تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے سجی بلا تو میں اس کی دعا قبول کروں اس پیر اٹھ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ رب رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمانِ دنیا پہ نازر ہوتا ہے اور خود اللہ کہتا ہے کون مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں یا اللہ میری یہ دعا ہے یا اللہ میری یہ درخواست ہے لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی رات میں میری دعا قبول ہو جائے نہیں اللہ سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں پوری زندگی مانگتے رہیں اللہ کے نبی اللہ سے پوری زندگی مانگتے رہیں اور اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ایک عرصہ ہو گیا ہے غور کریں کیا رکاوٹ ہے آپ تو حجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اللہ سے دعا تو کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رزق حرام کا ہو آپ کا کھانا پینا حرام کا ہو آپ کے گھر میں سود آ رہا ہو آپ بہن کی وراثت پہ قبضہ کر کے اس کا منافع کھا رہے ہوں کیونکہ حرام مال دعائیں رک... ر... قبول ہونے میں کیا ہے رکاوٹ ہے تو میںدیبلا کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں میں فوقیا کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں میں فق فرا کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مفرت چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں کتنا عظیم وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے جس میں بے نماز لوگ سوئے ہوتے ہیں رات کو لیٹ سوتے ہیں جان بوجھ کر فلمیں دیکھتے رہتے ہیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں سیاست کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں سیاسی خبریں سنتے رہتے ہیں اس قسم کی فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں لیٹس ہوتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑتے یہ تہجد کے لیے کب اٹھیں گے کتنا قیمتی وقت ہے جب آپ سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں بہرحال باب کیا تھا رات کے آخر میں دعا کرنے کی اور نماز پڑھنے کی فضیلت تو رات کے آخری پیر آپ کس لیے اٹھیں گے تاکہ آپ نماز پڑھیں اور دعائیں کریں اس کے بعد باب نمبر دو باپ صلاحی مسنا مسنا رات کی نماز کیسے ہے جی دو دو رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز پڑھتے ہوئے آپ چار چار رکھتے نہیں پڑھیں گے کتنی پڑھیں گے دو دو پڑھیں گے حدیث نمبر چار سو ستاسی فور ایٹ سیون کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کامرد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے بے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رات کی نماز کے بارے میں فقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ کیا کہا گیا تجدید کو سلاۃ اللہ رات کی نماز تو اس نماز کے کئی نام ہے سلاۃ اللہ رات کی نماز قیام ال رات کا قیام اور تحجد اور رمضان میں کیا لوگ کہہ لیتے ہیں اس کو تراوی تو آپ نے فرمایا سلاۃ اللہ لی مسنا رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں یہ یعنی کہ دو دو رکھتے کر کے آپ پڑھتے رہیں فیدہ خش یا صبح تو جب تم میں سے کوئی جب تم میں سے کسی کو صبح کا خدشہ ہو کیا مطلب صبح کے طلوع ہونے کا فدر کے طلوع ہونے کا جب تم میں سے کسی کو صبح کے طلوع ہونے کا خدشہ ہو رکعتن واحد تو وہ ایک رکعت ادا کر لے پہلے کتنی پڑھتا رہا ہے پہلے دو دو پڑھتا رہا ہے چار ہو گئیں اب ٹائم دیکھا فدر طلوع ہونے والی ہے تو اب ایک رکعت پڑھ لے تاکہ یہ چار رکعتیں کیا بن جائیں وطر بن جائیں پانچ بن جائیں چار نہ رہے پانچ بن جائیں اور اگر آپ چھ پڑھ چکے تھے آپ نے ٹائم دیکھا کہ یہ تو فجر کے جان ہونے والی ہے خدشہ ہو یعنی کے ترو ہونے کا سلطن واہدہ تو ایک رکعت ادا کر لے تو یہ بنا دے گی یہ کیا یہ ایک رکت تو ترو سے مراد کیا یہ ایک رکت تو تیرو یہ وتر بنا دے گی تاک بنا دے گی لہو اس کے لیے اس نمازی کے لیے کس چیز کو وتر بنا دے گی ما کاسل اس کو اس نماز کو جو وہ ادا کر چکا ہے جو پہلے چار رقتیں ادا کر چکا ہے جو پہلے چھ رقتے ادا کر چکا ہے جو پہلے آٹھ رقتیں ادا کر چکا ہے جو دس رکھتے پہلے ادا کر چکا ہے ان کو یہ ایک رکت وطر بنا دے گی تاک بنا دے گی تو رات کی نماز پھر کیا ہونی چاہیے تاک ہونی چاہیے وطر ہونی چاہیے اور اس حدیث سے پتا چلا کہ وطر کے طور پہ ایک رکت ادا کرنا جائز ہے وطر کے طور پہ ایک رکت ادا کرنا کیا ہے جائز ہے کیونکہ آپ نے کہا دو دو رقط ادا کرتا رہا ہے آخر میں کتنی ادا کرے گا ایک رکت ادا کرے گا اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ بخاری میں آتا ہے وطر کتنے پڑھتے تھے ایک پڑھتے تھے کسی نے عبداللہ ابن اپنے عباس سے کہا کہ امیر معاویہ ایک ہی مطر پڑھتے ہیں تو انہوں نے امیر معاویہ کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے عمل کو درست قرار دیتے ہوئے کہا بھائی وہ فقیر ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہا وہ صحابی ہیں اور امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ وطر نماز برحق ہے پانچ ادا کر لیں یا تین ادا کر لیں یا ایک ادا کر لیں تو ایک رکت بطور وطر پڑھنا جائز ہے لیکن بہتر کتنی ہے تین اور تین جائز بہتر کتنی ہے پانچ پانچ ہیں بہتر کتنی ہے سات سات ہیں بہتر کتنی ہے نو یہ ہے کہ رات کی نماز صدی سے پتہ چلا کتنی کتنی رکھتے ادا کریں دو دو رکھتے ادا کریں یعنی کہ چار چار نہیں بلکہ دو دو یہ مراد ہے البتہ نبی علیہ سے ہم سے ثابت ہے کہ آپ نے اکٹھی پانچ رکھتے ادا کی ہیں چار نہیں کتنی پانچ اور اکٹھی آپ نے سات بھی ادا کی ہیں اکٹھی آپ نے نو بھی ادا کی ہیں اس کے بعد باب نمبر تین باب صفت قیام اللیل رات کے قیام کا طریقہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے رات کی نماز کو قیام اللیل تو رات کے قیام کا طریقہ اور حدیث نمبر کون سی ہے چار سو اٹھاسی فور ایٹ ایٹ قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عنل اسود قال اسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں س الط رضی اللہ عنہا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کئی فصلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی باللیلی رات میں رات میں آپ نماز کیسے پڑھتے تھے قالت وہ کہنے لگی کون ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کانام ینام اولا آپ سویا کرتے تھے اس کے آغاز میں کس کے آغاز میں رات کے آغاز میں کان انعام و اول آپ رات کے آغاز میں ابتداء میں سو جایا کرتے تھے یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جلدی سو جاتے تھے وہ یقوم و اور اس کے آخر میں آپ قیام کیا کرتے تھے یعنی کہ تجدد پڑا کرتے تھے کس کے آخر میں رات کے آخر میں فیوسلی تو رات کے آخر میں یقوم آپ اٹھتے یقوم آپ اٹھتے فیوسلی تو آپ نماز پڑھتے اش پھر آپ اپنے بستر کی طرف لوٹ آتے رات کے آخر میں اٹھتے تو نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر کی طرف واپس چلے آتے یعنی کہ دوبارہ سو جاتے فیضا دن تو جب مؤذن اذان دیتا واسعبا آپ اٹھتے واسعبا کس کو کہتے ہیں کودنے کو کہتے ہیں کہ جب محدن اذان دیتا فدر کی تو آپ سستی سے نہیں اٹھتے تھے جلدی سے اٹھتے بڑی نشاد کے ساتھ چستی کے ساتھ فیضا المعدین دیکھیں تحجت پڑھنے کے باوجود فدر کی اذان سن کر چستی کے ساتھ اٹھتے فیدہ عدن المعدین جب محدن اذان دیتا واسا با آپ اٹھ کھڑے ہوتے فَإن كان اگر آپ کو حاجت ہوتی تو اگر تاثرہ آپ غسل کرتے حاجت کس کی ہوتی غسل کی یعنی کہ اگر آپ نے تہدت کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوتا اور تعلق قائم کرنے کے بعد وضو کر کے غسل کیے بغیر سو چکے ہوتے تو اذان سننے کے بعد آپ غسل کرتے یہ مطلب ہے اس کا فانبی حاجت اگر آپ کو اس اگر آپ کو کوئی حاجت ہوتی حاجت کس کی غسل کرنے کی تو ایک تاثر آپ غسل کرتے و اللہ توغع ورنہ آپ وضو کرتے و خراج اور نکل جاتے کدھر نکل جاتے مسجد کی طرف فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے تو یہ تھا آپ کا طریقہ کار رات کے ٹائم عام طور پہ آپ رات کے شروع میں سوتے اور صبح اٹھتے اور فجر اور تحجد پڑھتے پھر دوبارہ سو جاتے یہ آپ کا اکثر معمول تھا ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد ہی تشدد کی نماز پڑھ لی اور ایسا بھی ہوا ہے رات کے درمیان میں پڑھ لی اور ایسا بھی ہوا ہے جیسا کہ یہاں پہ آیا رات کے آخر میں پڑھ لی کبھی آپ کیسے کرتے کبھی آپ کیسے کرتے اس کے بعد حدیث نمبر 489 479 اور 499 ق اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے وہ کہتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تیرہ رکتے ادا کیا کرتے تھے کتنی رقطیں ادا کرتے تھے تیرہ مین ان میں سے کن میں سے تیرہ میں سے تیرہ رقتوں میں سے الترو وطر بھی ہوتے و رق آتر اور فدر کی دو رکتے بھی ہوتی یعنی کہ دس آپ نے نفل پڑے ہیں اور ایک رگت آپ نے کیا پڑھی ہے وطر کی پڑی کتنی ہو گئی گیارہ اور فدر کی دو رختیں ہو گئیں کتنی ہو گئیں تیرہ یا آپ نے آٹھ نفل پڑھے ہیں اور پھر تین وطر پڑھ لیے ہیں کتنی ہو گئے گیارہ اور فدر کی دو رختیں پڑھ لیں کتنی ہو گئیں تیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تیرہ رگتے ادا کرتے ان میں سے وطر کی نماز بھی ہوتی اور فدر کی دو رختیں بھی ہوتی تو عام طور پہ آپ کا یہی معمول تھا تیرہ رکھتے ہیں لیکن کس کے ساتھ فدر کی دو رکتوں کے ساتھ؟ فدر کے بغیر رکھتے بغیر وہی گیارہ رکھتے یہاں پہ جو حدیث میں شروع کرنے لگا ہوں یہ کافی لمبی ہے اور آپ کا وقت کم ہے اس لیے سوچوں میں پڑا ہوا ہوں کہ حدیث کا آغاز کروں کہ نہ کروں میرے خیال میں آج آپ کو پانچ منٹ پہلے ہی چھٹی دے دینی چاہیے اسی میں خیر ہے ورنہ یہ حدیث مکمل نہیں ہو سکے گی اور درمیان میں ہی وقفہ کرنا پڑے گا تو اس لیے یہیں پہ میں آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے اور ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق دے ان مسائل کو احکام کو جاننے کی توفیق دے اور دوسروں تک یہ احکام اللہ تعالیٰ میں پہنچانے کی توفیق دے یہاں پہ ایک مسئلہ میں بیان کر دوں کہ اگر آپ تین وطر ادا کرتے ہیں تو آپ کیسے ادا کریں گے عام طور پہ اردو سپیکنگ لوگ پاکو ہند کے لوگ بنگلہ دیش افغانستان اور ترکی وغیرہ کے لوگ یہ تین وطر انداز ادا کرتے ہیں مغرب کی نماز کی طرح یعنی دو رکتوں کے بعد پہلا تحیات بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر تیسری رکت میں تحیات بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں تو تین رکتوں میں کتنے سلام ہوئے ایک سلام اور اتحیات کتنے ہوئے دو جب کہ آپ نے یہ طریقہ مصر نبوی میں مسجح حرام میں نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسا کہ امام حاکم اپنی المصدرک میں روایت کرتے ہیں کہ تین وطرے سے انداز سے ادا نہ کرو کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائیں تو پھر مغرب کی نماز کی مشابہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جب ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی علی صلی اللہ علیہ اسلام نے اختیار کیا اور آپ سے تین وطر ادا کرنے کے دو طریقے ثابت ہیں پہلا طریقہ ایک اتحیات ایک سلام یعنی کہ آپ دو رقطوں کے بعد اتہیات تشہد کی یہ بغیر کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکت کے آخر میں اتحیات بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے تو کتنے اتحیات ہوئے ایک اور سلام کتنے ہوئے ایک اور یہ طریقہ مغرب کی نماز سے مشابہ نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو تحیات دو سلام دو رقطیں ادا کریں اتحیات بیٹھیں سلام پھیر دیں اور پھر ایک رقط کے لیے اٹھیں اتحیات بیٹھیں اور سلام پھیر دیں تو کتنے تحیات ہوئے دو اور سلام کتنے ہوئے دو تیسرا طریقہ وہ ہے جو درست نہیں ہے جو ثابت نہیں ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ دو تحیات بیٹھتے ہیں لیکن سلام ایک ہی ہوتا ہے یہ طریقہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم وطر پڑتے ہیں اس میں دعائیں کلوت ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کی مشابہ سے تو ہم بچ گئے بھائی مغرب کی نماز کی مشابہ سے بچنے کے لیے آپ وہ دو طریقے کیوں نہیں اختیار کرتے جو نبی علیہ سیاد السلام سے ثابت ہیں آپ وہ تیسرا طریقہ کیوں اختیار کرتے ہیں جو آپ سے ثابت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر وہ پڑھی جائے دعائے کنوت تو کیا جہز ہے کہ جیز نہیں ہے قلوت نازلہ آپ پڑھ سکتے ہیں امت پہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں تو اس مناسبت سے دعائیں کنوت آپ مغرب کی نماز کی آخری رکت میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو مغرب کی نماز اور یہ وطر بالکل ایک جیسے ہو گئے تو اس لیے وہ دو طریقے اختیار کریں جو نبی علیہ السلاط اسلام سے ثابت ہیں اور یہ تیسرا طریقہ ترک کر دیں اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نعت فرمائے آئندہ درس انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوگا یعنی کہ سعودیہ کا وقت جو ہے سات بج کر پینتیس منٹ آج کوئی مجبوری تھی میری کوئی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے درس لیٹ شروع ہوا و آ خد الحمد رب العالمین